میں اللہ جانح نے انسان کو ایک حقیقت بار بار یاد دلائی ہے مختلف طریقوں سے مختلف تعبیرات سے مختلف انداز میں مختلف آیات میں مختلف صورتوں میں ایک حقیقت جو اللہ جان یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو ہر وقت اس کا رحان رہے اس کا استحصار رہے اس کا خیال رہے اس کی طرف توجہ رہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو نہ بھولے کہ اس کو اللہ نے پیدا کس چیز سے کیا ایک طرف انسان کے شرف کرم اشرف المخلوقات ہونا باعث عزت ہونا اللہ کی تمام مخلوقات کے اوپر فائق ہونا فرشتوں کا مسجود ہونا یہ اس کی فضیلتیں ہیں ایک جانب دوسری طرف اللہ جب نشان ہو قرآن बजा میں جا بجا اس بات کا اظہار فرماتے ہیں کہ انسان اس حقیقت کو نہ بھولے کہیں پر فرمایا جاتا ہے تو پہ مٹی سے بنایا وہ لطل فلط السانت من سلالت منقین ہم نے تو مٹی سے بنایا کہیں پر آتا ہے دارے سے بنایا اور کہیں پر آتا ہے کہ سڑے ہوئے گارے سے بنایا وہ گارا جس کے اندر پانی ڈال دیا جائے اور اس کو جس طرح آٹے کو خمیر لگتا ہے خمیرہ آٹا تھوڑا سا ابھر آتا ہے پھول جاتا ہے تو اللہ بھی انسان سے فرماتے ہیں کہ تمہیں ہم نے اس قسم کے گارے سے بنایا اچھا اگر ہم تخلیق انسانی کے ان تمام مراحل کے اوپر غور کریں جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے اگر وہ سوچے کہ اللہ کا انتخاب ہے دیکھیں انسان کو کسی اور طریقے سے بھی پیدا کیا جا سکتا تھا کسی اور چیز سے بھی پیدا کیا جا سکتا تھا اور جو مراحل ہے اس کی تخلیق کے آپ میں سب لوگ جانتے ہیں اس کو اس میں جن راستوں کا انتخاب کیا گیا ہے جن راستوں سے انسان کا مادہ مرد کے جسم میں پیدا ہوتا ہے مرد کے جسم سے نکلتا ہے عورت کے جسم میں داخل ہوتا ہے پھر کہاں پر رہتا ہے پھر کیسے نکلتا ہے اس کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ اور اس کی بار بار انسان کو یاد دہانی کرائی گئی ہے مختلف طریقوں کے ساتھ کہ تمہاری اصل یہ ہے جب اصل یہ ہے جس میں ناپاکی ہی ناپاکی غلاظت ہی غلاظت ہے پھر اس کو شرف اور کرم اور اس کو عزت اور احترام اور اس کو ملائکہ جیسی پاکیزہ ترین مخلوق جو ہر قسم کے جسم اور جسمانیت اور اس کے آوارض سے اور اس کے مسائل سے اور ہر قسم کی جسمانی گندگیوں سے مکمل طور پر پاک ہے ان ملائکہ کو اس انسان کو سجدہ کرنے کا اللہ جل شاہروں نے حکمت دیا تو وہ کون سی بڑائی اور شرف کی چیزیں ہیں جو جب اس ڈھانچے میں جس کی ابتدا اور تخلیق ظاہری گندگیوں سے عبارت ہے اس کے اندر آ جائیں تو اللہ جل شاہ اس کو رشک کے ملائکا بناتے ہیں کہ ملائکہ ان کے اس کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں رشک بھی کرتے ہیں کہ کیا مراتب ہیں انسان کے اور کیا درجات ہیں انسان کے اور کیسی اونچائیاں اور رفعتیں اور بلندیاں اور فضائل اللہ جل شاہ نے اس کو عطا فرمائی قرآن کے الفاظ کے اندر دیکھیں کہ پہلی چیز اللہ جل شاہ نے فرمائی کہ مٹی سے بنایا اور مٹی کے بارے میں یہ فرمایا قرآن کے اندر ارت کو زمین کو یا مٹی کو ویلو کہا ہے سورہ لوہے کے اندر کہ یہ وہ چیز ہے جس کو روندا جاتا ہے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حقیر چیزوں کے لیے مٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں وہ سونے کو بھی ہاتھ لگائے تو مٹی ہو جاتا ہے یہ کہتے ہیں فلانی چیز جو ہے وہ بالکل میرے پاس کیا ہے وہ چیز مٹی ہو گئی کیا مطلب بے قیمت ہو گئی ہمارے محاورے کے اندر سب سے بے قیمت چیز اگر کوئی چیز کے لیے کسی بے قیمت چیز کو اگر ہم کا اظہار کرنا چاہیں تو اس کے لیے مٹی کیا طارق محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تقریر کے اندر ایک چیز کا ذکر کیا جو میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے اس کے انہیں کا حوالہ دیا جب تک کوئی چیز ہم مسترد حریثی کتابوں میں دیکھ کریں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا حوالہ نہ دیں اگر دیں تو اسی کے حوالے سے دیں جن بڑے شخصیت نے اس کو ذکر کیا ہوں. کیونکہ ان کے پاس یقیناً حوالہ ہوگا جب بھی ذکر کیا انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ جل شاہوں نے تخلیق انسانی کا فیصلہ فرمایا تو جبرائیل سے کہا کہ جاؤ مٹی لے کر آؤ تو جبرائیل امین جب مٹی کے پاس آئے زمین کے پاس آئے کہ مٹی لینے کے لیے تو زمین نے کہا کہ مجھ سے نہ لے کر جائیں میرا حصہ اس سے نہ انسان کو بنائے کیونکہ یہ انسان گناہ کرے گا اور یہ جہنم میں جلے گا تو خام خام مجھے کیوں مصیبتیں اب کرتے ہیں کہ میرا ایک جز میرے میرا ایک حصہ وہ ہمیشہ آزمائشوں اور تکلیفوں کے اندر ہو تو جب امین کو ترس آ گیا مٹی کی فریاد سن لی واپس آ گئے تو اللہ جب اللہ شاہوں نے اسرافیل کو بھیجا اسرافیل کے سامنے مٹی نے جا کر وہی فریاد کی تو انہوں نے اس کی بات مان لی پھر مکائی کو بھیجا تو انہوں نے بھی مٹی کی بات مان کر واپس آئے تو کیا پھر اللہ تعالی نے اسرائیل کو بھیجا تو اسرائیل نے جا کے جب مٹی نے اپنی بات کہی تو اسرائیل نے کہا کہ میں تمہاری فریاد سے میرا دل نہیں پسیجتا اور مجھے اللہ کا حکم ہے اور مجھے تو لے کر جانا ہے چاہے تم جتنا مرضی فریاد کرو یا جو کچھ بھی کہو تو مٹی کو لے کر گئے تو اللہ تعالی نے اسرائیل سے کہا کہ یہ موت کا حکم لوگوں کی جان قبض کرنے کا حکم یا اس کی جو ڈیوٹی ہے اس کا جو منصب ہے وہ تمہارے حوالے ہوگا کہ تمہارے دل کے اندر کسی کی بھی کسی قسم کی فریاد پر تمہارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ کوئی اور کسی اور اگر موت کے وقت میں جس کے ذمہ موت کا فرشتہ ہو اور ہر بندہ اسے کہے کہ مجھے دس منٹ دے دو مجھے پندرہ منٹ دے دو میں یہ ضروری کام کر لوں میں وہ کام کر لوں میں یہ کام کر لوں تو پھر تو نظام عالم مختل ہو جائے گا تو کہا کہ مٹی کو بھی اس پر تعامل تھا کہ میں انسان کا جز بنوں یا نہ بنوں فرشتوں کو اس پہ تعامل تھا فرشتوں سے مراد جن یعنی شیطان کو کہ یا باقی فرشتوں کو بھی انسان کی تخلیق پر انہوں نے اللہ جب نشانوں سے پوچھا تھا جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو بتایا کہ ہم انسان بنا رہے ہیں تو پہلی چیز پہلی تخلیق کی چیز ہے مٹی مٹی سے جوہر انسان وجود کے اندر آیا باقی تین عناصر اور بھی ہیں ہوا پانی اور آگ اس کے بعد جس جوہر کی طرف قرآن نے اشارہ کیا اور پوچھا ہے بار بار اور اس کی یاد دہانی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا. من کس چیز سے پیدا؟ من نطفے سے سے سے پیدا پیدا پیدا کیا کس چیز ہوا؟ نطفہ انسان جسم کی وہ رتوبت ہے جس کے جو ناپاک ہے کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہے انسان کے جسم سے نکل جائے تو انسان اللہ کا کلام نہیں پڑھ سکتا نماز نہیں پڑھ سکتا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا اور یعنی اس کی ایک طرف اس کی ناپاکیوں کا یہ عالم پھر اس کے نکلنے کے لیے جو رستہ نے مرد میں رکھا یا اس کے اس کے عورت کے رحم تک پہنچانے کا جو رستہ رکھا وہ بھی انسانی جسم کی ناپاک ترین گزرگاہیں ہیں جس سے انسانی جسم میں اس سے زیادہ بائیں سے آر کہیں اس کو شرم کی وجہ سے چھپایا جاتا ہے اس پہ کپڑے پہنے جاتے ہیں اور اس کو عورت کہا جاتا ہے ان آزا کو انسان کی وہ اعضاء جو ہمیشہ چھپائے جائیں گے اور ہر تہذیب انسانی میں چاہے وہ آسمانی مذاہب سے منور تھی یا نہیں تھی ان اضاء کے لیے انسان نے کپڑوں کا بندوبست کیا کہ اس کو اس کو اس پہ آر آتی ہے اور شرم آتی ہے اس کے اوپر پھر اس کے لیے جو اولین مکان دنیا کے اندر اللہ نے پسند فرمایا جہاں انسان کی فدا ہوئی ہے وہ تین اندھیرے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے کہ کہ بعد خلق ظلمات اے انسان تم کو ہم نے تمہاری تخلیق تین اندھیروں کے اندر کی ہے تین اندھیروں سے کیا مراد پہلا اندھیرا ماں کے پیٹ کا اندھیرا ظاہر بات ہے کہ وہ ایک اندھیری جگہ وہاں کوئی کوئی روشنی پہنچنے کا بندوبست نہیں ہے پھر پیٹ کے اندر انسان اس عام پیٹ میں تو نہیں ہوتا جہاں پر میدا ہے اس کے اندر ایک چیز ہے اس کو رحم مادر کہتے ہیں ماں کا رحم اس کا وہ دوسرا اندھیرا ہے وہ ایک اور ہے اس رحم مادر کے اندر بھی جو بچہ ہوتا ہے وہ ایک جھلی کے اندر بند ہوتا ہے اور وہ جھلی وہ تیسرا اندھیرا ہے جس کے اندر یہ انسان موجود ہوتا ہے اس کی پوری تخلیق ان ظلماتی مقامات میں اندھیروں کے اندر حالانکہ اللہ سے نشان اس کی کوئی اور صورت بھی مقرر فرما سکتے تھے انسان بھی کی کوئی اور شکل بھی ہو سکتی تھی کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا کوئی اور جگہ بھی ہو سکتی تھی انسان براہ راست آسمانوں سے اتر بھی سکتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جیسے بارش برستی ہے جیسے کوئی اور چیز ہوتی ہے ایسے ایسے بھی پیدا ہو سکتے تھے یہ اللہ جانوں کی ایک قدرت ہے اور ایک سبق ہے اس میں بہت بڑا اس کو پھر قرآن کے اندر بار بار دہرایا بھی کیا مختلف آیات مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ اس کا انسان کو وہ بھی دیتے ہیں اس کی ایک کیا کہنا چاہیے کہ اس کی یاداشت سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا اولم یور انسان فعیدہ ہو خسین کیا تم نے انسان کو نہیں دیکھا پیدا ہمیں لطفے سے کیا اور ہمارے سامنے جھگڑا دو دشمن بن کے کھڑا ہو جاتا ہے کتنی بڑی ایک انسان کو اس کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے اولم یورل انسان کا انسان کو نہیں دیکھا جھگڑ دشمن کی طرح ہمارا مقابلے کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے جیسے فرون نے کہا جو ہے نا رب میں سب سے اونچا رب ہوں میں سب سے میں نے کائنات پیدا کی ہے یا ہمرود نے کہا یا آج کے انسانوں کے اندر بھی بسا اوقات یہ تکبر اور یہ ایک ایک بڑائی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل اپنی اس اس اپنی ابتدا کو اپنی پیدائش کو اپنی اور اس کو بھول جاتا ہے اس ساری جب انسان پیدا ہوا اچھا میں ایسا رہا تھا کہ کہ قرآن کے الفاظ کے اندر ان ناخل نام منت کے اللہ نے فرمائے ہم نے نطفے سے پیدا کیا نطفے کے بعد جو اس کا دوسرا مرحلہ پیدا ہوا وہ خون کا ہے اور خون بھی ان چیزوں میں سے ہے جو ناپاک ہے آپ کے کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہے آپ کے جسم سے نکل آئے تو آپ کا وزو ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرا مرحلہ اس کا خون کا ہے تیسرا مرحلہ پھر ایک لوتھڑے کا ہے جس کے اندر اللہ اس کو لوتھڑا بنا دیتے خون جمع با خون ہوتا ہے خون کو جما دیا جاتا ہے اور اس سے لوتھڑا بنتا ہے پھر اللہ تاہ رخ فرماتے ہیں کہ اس میں ہم نے ہڈیاں پیدا کی ہڈی بھی کوئی ایسی خوبصورت چیز نہیں ہوتی آپ کبھی انسانی ہڈیاں دیکھیں کہیں کسی ریبارٹری میں کہیں میڈیکل کالج کے کسی لیب میں کھوپڑی کیسی ہوتی ہے باقی ہڈیاں کیسی ہوتی ہیں خون بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے لطفہ بھی انسان نے دیکھا ہوا ہوتا ہے ہڈیاں بھی دیکھی ہوئی ہوتی ہیں اس سب پر جو جمال کا ایک پردہ اللہ جارروں نے خوبصورتی کا ڈالا ہے وہ اس کی جلد اور اس کا چمڑا ہے صرف ایک اللہ جل شاہر نے ان ساری گندگیوں پر ان ساری غلاستوں پر اور ان چیزوں کا جس کا تذکرہ کرنا بھی انسان تہذیب کے خلاف سمجھے اللہ جل شانوں نے اس کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا انسانی جلد کا اس جلد کا یہ سارا حسن و جمال ہے جو دیکھنے کے اندر نگاہوں کو خیرہ کرتا ہے اور کیسے اس حسن و جمال کے دنیا کے اندر کیسے کیسے مظاہر کیسے کیسے فتنے کیسی کیسی مصیبتیں کتنی چیزیں اس کے ساتھ اس کا اس کا تعلق صرف انسانی انسان کے اوپر ڈلے ہوئے اس پردے کے ساتھ ہے ظاہری حسن و جمال کا اصل جو کرامت اور شرف ملا ہے وہ اس ڈھانچے کو نہیں اور اس ڈھانچے کی بنیاد کے اوپر انسان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس جیسی تخلیق کوئی اور نہیں ہے شرف اور عزت اور کمالات جو اللہ جانوں نے انسان کو عطا فرمائے ہیں وہ اس کی صورت کے ساتھ متعلق نہیں ہیں وہ اس کی سیرت اور اس کی اخلاق اور اس کے باطن اور اندر کی چیزیں ہیں دیکھیے یوسف علیہ السلام انسانیت انسانوں میں حسین ترین لوگوں میں سے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے حسن کے دو حصے کیے آدھا حسن یعنی جو حسن پیدا کیا اس کے دو حصے کیے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا باقی آدھا حسن پہ تقسیم ہوا ایسے حسین و جمیل انسان تھے لیکن حسن نے آزمائشوں میں رہے اگر بھائیوں کو والد کو تعلق ہوا جو بھائیوں کے حسد کا باعث بنا اسی نے ان کو کنویں کے اندر پہنچایا اسی نے ان کو مصر کے بازار میں بکوایا اسی نے ان کو زلیخا کی, کی, کی, کی, کی, کی کو فطرے میں ڈالا اسی نے ان کو جیل کے اندر پہنچایا. یہ سارے کے سارے جسو چاہیے کہ حسن کی آزمائشیں تھی, ابتلاق تھی مسائب تھے لیکن جب ان کو عزیز نے بلایا کہ میں آپ کو آپ کے ساتھ آپ کو اپنا مقرر بنانا چاہتا ہوں آپ سے میں کوئی کام لینا چاہتا ہوں تو آپ بتائیے کہ تو آپ نے خود ایک مطالبہ فرمایا مجھے خزانوں پر دسترست دو مجھے ملک کی معیشت اور خزانے کا نگران بناؤ کیوں اِن حفیظ العلیم کیونکہ میں انتہائی امانت دار ہوں اور میں بہت جاننے والا ہوں بڑا پڑھا لکھا ہوں اس معاملے میں یہاں علیہ السلام یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جاننی اعلیٰ خزاں اللہ حسین الجمیل کہ مجھے اس لیے خزانوں کا مانے کے بناؤ کیونکہ میں بڑا حسین و جبیل ہوں جو ان کی سب سے بڑی حسن یوسف ایک محاورہ ہے اور انہوں نے اس بنیاد پر مطالبہ نہیں فرمایا اپنی مہارت اپنی مہارتوں اور کمال کی بنیاد پر فرمایا کہ میں حفیظ ہوں حفیظ کا مطلب کیا ہے کہ حفاظت کرنے والا جو امانت اور دیانت کے تمام تقاضوں سے واقف ہوں کیونکہ خزانے پر ایسا آدمی ہونا چاہیے جو حفیظ ہو جس کے اندر امانت ہو جس پہ دیانت ہو اور دوسرا نفساد فرمایا کہ علیم میں جانتا ہوں یعنی اس فن کو بھی جانتا ہوں اس علم کو بھی جانتا ہوں اس سے واقف بھی ہوں اس بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا اہل ہوں کہ کیونکہ مسا علی، یوسف علیہ السلام اس نظام میں جو تبدیلی لانا چاہ رہے تھے اور وہاں عزیز مصر کی جگہ پر جد جد اس یعنی اس باطل نظام کے اندر جو زمانے تک موجود تھا اس میں جو اصلاح کا کام شروع کرنا چاہ رہے تھے وہ معیشت کے راستے سے شروع کرنا چاہ رہے تھے اس سے اس کا مطالبہ فرمایا اس پر علماء نے اس ایک آیت سے جو انی حفیظ انی حفیظ العلیم اس سے مستقل کتابیں اور رسالے لکھیں کہ کسی ملک کی معیشت کیا دیارت دار ہاتھوں میں ہونا اور امین ہاتھوں میں ہونا اور علیم ہاتھوں میں ہونا جاننے والے ہاتھوں میں ہونا پڑھے لکھے دینے دار لوگوں کے ہاتھ میں ہونا کتنا ضروری ہے اور قرآن بات نے موسیٰ علیہ السلام کے جملے کو یہ جو نقل کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت تک کے لیے ایک سبق اور نمونہ بنایا تو یہ کیوں بنائے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فضیلت تو آتی ہے فضیلت ڈھانچے میں نہیں ہے فضیلت ظاہری سٹرکچر میں نہیں ہے فضیلت صورت میں نہیں ہے تو فضیلت کس چیز کے اندر ہے فضیلت ان باطنی کمالات کے اندر ہے جس کے اندر کوئی مخلوق انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ان باطنی کمالات کے اندر تین چیزیں سب سے اہم ہے جو میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی لیکن آپ نے اگر غور کیا ہو تو میں نے یہ نہیں کہا اس کے بارے میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس لیے کہ اس پہ اختلاف ہے کہ یہ حدیث ہے یا کسی بزرگ کا مقولہ ہے محدثین کی کے اس میں مختلف ہیں. بعض حضرات اس کو حدیث سمجھتے ہیں لیکن ایک بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں حضرات ایسے ہیں حضرات محدثین جو کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت مشہور ولی کا مقولہ ہے اس کے الفاظ یہ ہی ہیں کہ النا سک المحال لوگ سارے کے سارے مارز ہلاکت کے اندر ہیں تباہی و بربادی کے اندر ہیں الا العالمون سوائے اہل علم کے کہ اہل علم بچیں گے ان میں سے کل ہالکون اور سارے کے سارے اہل علم مارض ہلاکت کے اندر سوائے ان کے جو عمل کرنے والے نیر عالم نہیں ہے علم کے ساتھ ان کا عمل بھی ولا عالمون کل ہالکون اور سارے اہل علم ہلاکت کے اندر ہے مارز ہلاکت سارے عمل کرنے والے مارز ہلاکت میں ہیں. المخلصون سوائے ان کے جن کے اندر اخلاص ہیں. علم عمل کے بعد اخلاص بھی ان کے اندر ہے ول فی خطر عظیم اور مخلص بھی ہر وقت ایک خطرے کے اندر ہے کسی وقت بھی اس کے اندر اپنے اخلاص کی بڑائی پیدا ہو سکتی ہے کسی وقت بھی اس کے اندر اپنے اخلاص کے اخلاص ایک ایسی ایک ایسا پرندہ ہے کسی وقت بھی دل سے اڑ سکتا ہے کسی وقت بھی انسان اس سے محروم ہو سکتا ہے تو وہ جو انسان کی فضیلت کے لیے اللہ جانوں نے جس کو فضائے لگا فرمائے ہیں اس میں پہلی چیز وہ علم کی فضیلت ہے. اور علم سے براد کیا ہے دیکھیں جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرے ایک علم جو ہے نا وہ جانوروں کو بھی ہوتا ہے آپ نے جانوروں میں دیکھا ہے کہ یہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اگر آپ ان کو سدھا لیں تو بہت ساری چیزیں حیران کن قسم کے کارنامے انجام دیتے ہیں یہ بھی جو علم نہیں ہے ویسے عربی کے اندر جو سدھایا ہوا کتا ہے اس کے لیے جو لفظ فقہا کا استعمال ہوتا ہے اس کو کنب محلم کہتے ہیں پڑھا لکھا کتا اس کے اندر کمال یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ جتنا بھی بھوکا ہو تو وہ شکار خود نہیں کھاتا وہ شکار کرتا ہے اور پکڑ کے لا کے مالک کے پاس رکھ دیتا ہے اس کے پاؤں میں چاہے کتنا بھوکا کیوں نہ ہو اس کو ویسے بھی بھوکا رکھتے ہیں تاکہ اس کی رفتار تیز ہو اس کا پیٹ جتنا خالی ہو تو اس کی رفتار تیز ہوتی ہے وہ جاتا ہے خرگوش پکڑتا ہے زخمی پرندے پکڑتا ہے اور لا کر سیدھا مالک کو دیتا ہے اس کو کل وہ معلم کہتے ہیں, پڑھا لکھا کتا کہتے ہیں کہ اس کو یہ پڑھایا گیا سدھایا گیا کمال اردو میں اس کو سدھانا کہتے ہیں ایک یہ علم کی قسم ہے جو جو جانوروں کو بھی کسی نہ کسی درجے کے اندر حاصل ہو جاتی ہے یہ علم مراد نہیں ہے ظاہر بات ہے اس علم سے مراد وہ علم ہے جو حلال و حرام کا جو جائز و ناجائز کا کرنے والے کاموں اور نہ کرنے والے کاموں کا اور خصوصاً اس کی پہ سب سے اعلیٰ ترین قسم وہ جو آسمانوں سے علم نازل کیا گیا ہے انسانوں کے لیے اور نبیوں کے قلب مبارک کے اوپر نازل کیا گیا ہے تو پہلی چیز جو ممتاز کرتی ہے وہ علم ہے انسان اس کی بنیاد پر ممتاز ہوں گے اس کی بنیاد کے اوپر جو انسانیت کا جوہر ہے جو شرف انسانیت ہے جو اللہ جل شانو کا مقام اور مرتبہ ہے جو مخلوقات سے اس کا اوپر اٹھنا ہے اس کے لیے پہلی چیز علم ہوگی اور وہ جس کا جتنا زیادہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اس کا اظہار فرمایا ایک موقع کے اوپر صحابہ شہید ہوئے غزل میں بہت زیادہ اتنے زیادہ کہ ان کو قبر ان کے لیے الگ الگ, الگ قبر کھودنا ممکن نہیں تھا ایک اجتماعی قبر کھوتی گئی کہ جس کے اندر زیادہ لوگوں کو اس کے اندر لٹایا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہی پیدا ہوا کہ پہلے کس کو لٹایا جائے تو یہ ایک فضیلت کی چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جو جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے سب سے پہلے اس کو پھر اس سے کم والے کو پھر اس سے کم والے کو پھر اس سے کم والے کو, کو حالانکہ شہید سارے ایک قصبہ میں ہوئے سارے مرتبہ شہادت پر فائز ہے لیکن آپ نے یہ درجات قائم فرمائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ معیارات ہیں یہ جس طرح اللہ کے نبی کے نزدیک ایک سر بلندی کا اور عزت کا معیار ہے اللہ سلشاروں کے نزدیک بھی یہ معیار صابر رضوان اللہ تعالی علی مجمعین ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہیں ایک جس طرح ایک سوال ہوا کرتا تھا کہ تمہیں تمہارے پاس کتنا قرآن یہ مطلب ہوتا تھا کہ تمہیں کتنے قرآن پر دیکھیں صحابہ کے ہاں یہ ہماری طرح کے حفظ کا رواج اس طرح نہیں تھا کہ صرف قرآن کے الفاظ یاد ہوں اور عربی بھی جانتے تھے قرآن ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اتنے قرآن کو سمجھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں یاد بھی ہے اور اس پر عمل بھی ہے یہ ساری چیزیں اس کا حصہ تھا قرآن کا اسی لیے پرانے زمانے میں پر علماء کو قاری کہا جاتا تھا آپ حدیثی کتابوں کے اندر دیکھیں گے لکھا قرآا صحابہ قرا صحابہ سے مراد علما صحابہ سب کے نزدیک سب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے پڑھنے والے کا مطلب یہ کبھی نہیں سمجھا گیا کہ بغیر سمجھے پڑھنے والے بلکہ سمجھ کر پڑھنے والے اس کی جزیات جاننے والے اور پھر اس پر عمل بھی کرنے والے پہلی چیز علم ہے علم کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ عمل ہے کہ اگر علم ہو لیکن عمل نہ ہو تو یہ علم تو وبال ہے جو دعائیں ہمیں سمجھائیں سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہ قرآن العظیم حجت لنا لا حجت علینہ یا یعنی نہ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا ہمارے حق میں حجت بنا ہمارے خلاف حجت مت بنا کہ ہمارے خلاف کھڑا ہو قرآن اور وہ ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ جو قرآن حجت خلاف کسی کے بنے گا وہ بدعمل اہل علم کے لیے جو علم کے باوجود جو جو اس پر عمل نہ کرے اور اس کی اس, کی اس پہ کوتا کریں یا اپنے علم کے خلاف عمل کریں اس میں ظاہر بات ہے جتنا انسان جانتا چلا جاتا ہے چونکہ درجات بلند ہوتے ہیں ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں خود عمل کرنا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور حق اور علم کو حق طریقے کے ساتھ پیش کرنا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے ایسی آزمائشیں اہل علم پر آتی ہیں کہ جب ان پر آزمائش آ جائے تو ان کے اوپر اس آزمائش کو ان کے علم کے منصب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اب چاہے آزمائش جتنی بڑی بھی ہے لیکن زبان سے حق ہی نکلے گا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اب پرانے زمانے میں عباسی خلفاء میں خاص طور پر ان بادشاہوں کو بھی شوق ہوتا تھا علم کا اور ان کا چرچا تھا اسلامی تہذیب غالب تھی اسلامی علوم پڑھے جاتے تھے بادشاہوں کے درباروں میں بھی احادیث سنائی جاتی تھی پڑھی جاتی تھی تو معمول کو شوق ہوا علم الکلام پڑھنے کا فلسفہ پڑھا اس نے علم الکلام کی کچھ چیزیں پڑھیں اور یونانی فلسفوں سے چیزیں سیکھیں وہاں اس کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ جو جو مشہور کلامی مسئلہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ ایک مشہور مارکت العرا مسئلہ ہے اس کی تفصیل تو میں نہیں بیان کر سکتا علم الکلام کی کتاب اس پر مستقل موٹی موٹی تصانیف کی گئی ہیں اس مسئلے کے اوپر تو معمول کو فلسفیوں سے سن کر یہ, یہ اس کا ذہن بنا کہ قرآن اللہ تعالی کی مخلوق ہے اللہ کا کلام نہیں ہے اس کی تفصیل ہے کیا اس سے فرق کیا پڑتا ہے تو اس نے کہا کہ یہ اب بادشاہ تھا اس نے گویا کہ اعلان کر دیا اپنا فتویٰ جاری کر دیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے ایک ایک عالم کو بلاتا تھا جس کی جس کی کوئی معاشرے کے اندر اس کا کوئی اس کی بات سنی جاتی ہو جس کو لوگ مانتے ہوں اس سے پوچھتا تھا تمہاری رائے کیا ہے تلوار سونت کے جلات کھڑے ہوتے تھے جو عالم کہے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے اس کی کہتے ہیں گردن دور پڑی ہوتی تھی اور اس کا خون اس کی جھولی کے اندر گرتا یہ پیغام امام محمد بن حنبل کو بھی پہنچا کہ بادشاہ کہتا ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے امام محمد بن حنبل نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے بلائے گئے لائے گئے چونکہ اللہ چل شاہوں نے ظاہر بات اس زمانے میں ان کا کیا مقام ہوگا لوگوں کے اندر ان کو ان کو شہید کرنے کی بجائے ان کو قید کیا گیا اور مرحین نے لکھا ہے کہ قید کیا قید با مشقت اور ستر سال کے لگ بھگ عمر تھی اس وقت امام احمد بن حنبل کی اور اس عمر میں ان پر جو جلاد مسلط کیا گیا جو کوڑے مارتا تھا کہتے ہیں ایک وقت کے اندر ایک جلاد سے کہا جاتا تھا وہ اس طرف ایک کوڑا مارے گا کیونکہ دوسرا کوڑا مارے گا تو یہ تھکا ہوا ہوگا تازہ تم جلات دوسرا کوڑا مارے گا اور بار بار اور بادشاہ خود بیٹھا ہوتا تھا اور ایک موقع پر مامون نے کہا کہ اے امام آپ مان جائیں قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے آپ کی بیڑیاں آپ کے یہ آپ کی ہتھ کڑیاں اپنے ہاتھ سے کھولوں گا اور اپنے تخت پر بٹھا کر آپ کو اپنے ساتھ کھلاؤں گا ایک دفعہ اپنی زبان سے کہہ دیں جو میں کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ مانیں ساری ساری مملکت مانیں جب تک آپ نہیں مانیں گے لوگ نہیں مانیں گے تو امام کے مشہور الفاظ ہیں تاریخ کتابوں میں کہ من ہی کہ اے مامون خدا کی سنت سے کتاب سے اور رسول اللہ کی سنت سے کوئی دلیل نہیں دیتے ہو اس بات کے اوپر تو ان, ان کوڑوں سے میں ماننے والا نہیں تو لوگ اس پر مامون کو اور رخیم کو سب کو حیرت ہے کہ یہ ستر سالہ سفید ریش بڑا ان تازہ دم کوڑے سہتا کیسے تھا اور بار بار اس پر یہ الفاظ میرے قائل ہونے کی میرے ماننے کی ایک ہی صورت ہے اللہ کی کتاب سے دلیل دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دلیل دو کہ میں مان جاؤں جو تم کہہ رہے ہیں یہ اہل علم کی کیا آزمائش عمل کی بات میں نے کی کہ عمل کے اندر ایک دوسرا مرلہ حق بات کہنے بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے تو حق بات کہنے والے لوگ بسا اوقات نظام خلاف ہو جاتا ہے حکومتیں خلاف ہو جاتی ہیں ماحول خلاف ہو جاتا ہے اور وہ اس کے اندر حق بات کہنے والوں کو اپنے حق کہنے کی پاداش کے اندر قید و بند سہنا پڑتا ہے ان کو آج دنیا کے اندر آپ ذرا جائزہ لیں اس وقت کتنے علماء جیلوں کے اندر ہے پوری دنیا کے اندر سعودی عرب میں کتنے علماء جیلوں میں کتنے ہزار علماء اور اور ملکوں میں کتنے لوگ جیلوں میں کیوں ریاست اور نظام جو دین کی تشریح چاہتی ہے ریاست اور نظام جس طرح کا دین پیش کرنا چاہتا ہے اہل علم کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے ساتھ قائل نہیں تھی. مصر کے اندر کہا گیا کہ جب اسرائیل کے ساتھ مصر کا مارٹم ہوا اسرائیل نے مصر کو مصر نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو رجیت نے مطالبہ کیا کہ علماء غیر المخوب علیہ دالین سور فاتحہ کی تشریح کے اندر یہود کا نام نہ لیا کریں کیونکہ یہود کے ساتھ ہمارے معاہدات ہوتے ہیں یہود ناراض ہوتے ہیں کتنی بڑی آزمائش آر کہ سور فاتحہ کی تفسیر کریں لیکن جب اس جگہ پہنچے کہ غیر المغضوب علیہم جن پر اللہ کا غزب ہوا وہ یہود ہے یہ مت کہیں وہ یہود ہیں کسی اور کو کہیں کسی اور کا نام کہیں اس جرم کی پاداش کے اندر ہزاروں کی جیل کے اندر گئے جنہوں نے کہا کہ ہم سر فاتحہ کی تفسیر وہی کریں گے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے جو یہ امانت ہے یہ علم کی امانت کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے اس پر ایسی ایسی آزمائشیں آتی ہیں جہاں پر انسان کو اپنی اپنی اولاد کا اپنے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے کے اندر ہندوستان کے اندر بر صغیر میں انگریز آئے اور اس کا اندیشہ تھا کہ سال مسلمانوں کی حکومت اور گرناتا اور کرتبا کی گلیوں کے اندر گھومیں اور وہ آثار تلاش کریں کہ یہاں مسلمانوں کا قافلہ کب گزرا ہے یہاں تو کوئی آثار نہیں ہے اسلام کے یہاں تو پتہ نہیں چلتا نہیں یہاں سینکڑوں سال مسلمان علماء علامہ کرتبی کا نام آپ آپ کبھی سرچ کریں انٹرنیٹ, انٹرنیٹ کے اوپر قرطبی نام ڈالیں کتنے علما نکلتے ہیں اندلوسی نام ڈالیں کتنے علماء نکلتے اور کرناتا کے علماء کتنے حیران ہو گئے ہزارہ لوگ اتنے بڑے بڑے اہل علم کہاں گئے وہ سارے آثار ظاہر باتیں گھوم گئے انگریز ہندوستان کو بھی اسپین بنانا چاہتا تھا اس کو ایک کامیاب تجربہ تھا اسپین کا کیونکہ یہاں مسلمان آبادی کے اعتبار سے ویسے اقلیت کے اندر تھے. پندرہ فیصد ہماری آبادی تھی پورے برے صغیر کے اندر پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش اور یہ چھوٹی ریاستیں جو اس کے آس پاس تھیں اور حکومت ہماری آٹھ نو سو سال رہی تھی کون سا طبقہ تھا آپ تاریخ کے صفحات کے اندر بتائیں کون سا طبقہ تھا جو انگریزوں کے ساتھ کھڑا ہوا کون سا طبقہ تھا جس نے جاگیرے کون سا طبقہ تھا جس نے القاب لیے جس نے اعزاز لیے اور کون سا طبقہ تھا جو ان کی توفوں کے سامنے کھڑا کون سا طبقہ تھا جو کالا پانی کے اندر قید ہوا کون سا طبقہ تھا جو مالٹا کے سرد جہنت میں جن کو قید کیا گیا ہزاروں کی تعداد میں جن کو اڑایا گیا جو سامنے کھڑا ہوا جس نے آپ کی نسلوں کا ایمان بچایا یہ وہ طبقہ تھا جو آج آپ کا بھی ہدف ملامت اور ہدف تنقید ہے ہماری بات شروع ہی مولوی پر اعتراض سے ہوتی ہے ملا یہ کر رہے ہیں ملا نے یہ کر دیا ملا نے وہ کر دیا یہ ملا نہ ہوتا بر صغیر کے اندر آج ہم سارے ٹھیک کمیاں تو ہر طبقے کے اندر ہوتی ہیں لیکن علم کا ایک تقاضا ہے اور اس کا سب سے مشکل تقاضا یہ ہے کہ حق بات کہنے کی اپنے اندر پیدا کی جائے چاہے اس کے کوئی بھی کانسیکوینس ہو کوئی بھی نتائج ہو بڑے سے بڑے نتائج کے لیے کوئی آدمی تیار ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا فی ہے علم کی سب سے بڑی آزمائش ہے اور انبیاء کی وراثت جو کہا گیا ہے وہ اسی چیز کے اندر سب سے بڑی ہے کہ انبیاء علی اسلط وسلام آرو سے چر گئے لیکن اللہ کی، کہ جو پیغام ان کو دیا گیا تھا اس پیغام میں تو رونے کوتا ہی نہیں فرق تیسری چیز اس کے اندر علم بھی آ جاتا ہے اس پہ عمل بھی ہو جاتا ہے اور لیکن اس عمل میں جس چیز کو ہر وقت پیش نظر رکھنا ہوگا وہ اخلاص ہے اگر اللہ کے لیے، کے علاوہ کسی کے لیے ہو گیا بسا اوقات حق بیان ہو رہا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی واہ واہ کے لیے بیان ہو رہا دل میں یہ شیطان یہ ڈال دیتا ہے کہ یوں حق بیان کرو لوگ تمہیں بڑا بہادر سمجھیں گے لوگ تمہیں بڑا حق گو سمجھیں گے لوگ تمہیں ایسا سمجھیں گے لوگ ایسا سمجھیں گے اگر اس لیے حق بیان ہوا تو حق بیان ہو کر بھی نہ ہوا وہ اخلاص ہے تیسری چیز کہ وہ ہو خامص اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے بندہ اس کا عظر مانگے کوئی مصیبت آئے تو اللہ ہی کے سامنے گڑ گڑائے اور یہ سمجھے کہ اگر یہ آزمائش آئی ہے تو یہ انبیاء علی بسلاطلام کا طریقہ ہے ان کی سنت ہے ان کے ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے تو چوتھی چیز میں فرمایا کہ سارے اہل عمل عمل کرنے والے بھی ہلاکت میں اللہ المخلصون سوائے مخلصین کے اور مخلصوں کے بارے میں ایک فرمایا کہ بل مخلصون فی خطر عظیم جو اہل اخلاص ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت لرزتے رہتے ہیں لرزا و ترسا رہتے ہیں کس بات سے کہ خدا جانے کب ہماری قلبی کیفیت بدل جائے خدا جانے کب ہمارے اخلاص پر شیطان حملہ آور ہو جائے یہ دنیا کی رنگینیاں لوگوں کی واہ واہ ہب مال ہوب جا منصب کی خواہش اور اور مختلف قسم کی خواہشات یہ کب ہمارے دل کے اندر رستہ بنا لے اور اس کے نتیجے کے اندر ہمیں اپنے اس عمل کا اتنے جان جوکھوں میں ڈال کر جو عمل کیا آخرت کے اندر اس کا سلا نہ ملے اہل اخلاص ہر وقت اس بات سے ڈرتے ہیں کبھی معمول نہیں ہوتے کبھی اپنے عمل پہ فخر نہیں کرتے کبھی کسی چیز کے اوپر غرور نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے یہ نہیں کہتے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہم نے یہ وہ کہتے اگر ہم سے کچھ ہوا تو اللہ جل شاہوں نے ہم سے کرایا اور ہم سے جو غلطیاں ہوئیں وہ ہماری اپنی وجہ سے ہوئیں اگر ہم سے کوئی ٹھیک کام ہوا تو اللہ جل شاہوں کے فضلوں کا ہم سے یہ انسان کی زبان پر ہمیشہ یہ رہنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز مجھ سے ٹھیک ہوئی ہے تو یہ اللہ تلّہ شاہ کا فضل و کرم تھا اس کی توفیق تھی اس کی عطا تھی اس کا فضل اور اس کی بخشش تھی میری غلطیاں اور میری کوتاہیاں یہ میرے نفس کی شرارت تھی یہ میرے اندر کی خباست تھی جس کے نتیجے مجھ سے غلطیاں ہوئیں اور اچھے کام اس وجہ سے ہوئے اس طریقے سے اگر انسان زندگی کو گزارے گا اور چلے گا تو اللہ چلِ اس کو انسانیت کے وہ اعلیٰ مراتب عطا فرمائیں گے جس کا ذکر پرانے پاک میں انسانوں کے لیے آیا ہے اور اللہ جل اس پر عمل کی توفیظ نصیب فرمائے ہم نے جو جس یہاں پر اپنی مسجد کے اندر جس کورس کا اعلان کیا تھا کل اس کا آخری دن ہے اس کے لیے فارم جمع کرانے کا تو جو حضرات اس میں خواہش مند ہو ہفتے کے دن پانچ گھنٹے کلاس ہوگی صبح آٹھ سے لے کر ایک بجے تک اور اتوار کے دن پانچ گھنٹے کلاس ہوگی صبح آٹھ بجے سے لے کر ایک ویکینڈس کے اوپر تو یہ دو دن ہوگی انشاءاللہ اور تین تین مہینے کے یہ ماڈیولز ہوں گے ایک سال میں انشاءاللہ یہ پورا ہوگا درمیان میں کچھ وقفہ بھی ہوگا کل اس کا آخری دن ہے تو جو لوگ اس حوالے سے داخلہ فارم چاہیے میں نے بھی بتایا تھا کہ البرہان ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ ہے اس سے آپ داخلہ فارم ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کو فل کر کے ہمارے حوالے کر دیں یا مسجد میں جمع کرا دیں یا ہمارے پاس ادھر ہمارے ادارے میں آ کے جمع کرا دیں جہاں بھی آپ کو آسانی ہو لیکن اس کی اس کو یہ تو میں نہیں کیا تھا کہ ہر ہر ایک کا داخلہ ہوگا اس لیے کہ ابھی بھی جو ہمارے پاس گنجائش ہے ہمارے پاس اس سے کہیں زیادہ داخلے آ چکے ہیں اس لیے داخلہ تو تھوڑے لوگوں کا ہوگا لیکن جتنے لوگ کا اس مرلے میں ہو گیا اس مرلے میں ہو جائے گا کچھ اگلے مرلے میں ہوگا باقی آزاد کو ہماری یہ ریکمنڈیشن ہوگی کہ وہ اپنے لیے اپنے مقامی طور پر کسی اور جگہ بندوبست فرمائیں واخیر الحمد للہ